إن الله وملائكته يصلن على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة وسلام عليك يا حبيب الله الصلاة وسلام عليك يا شفيع المزلبين قرآن کریم فرقان حمید کی یہ عائد مقبدسہ جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے الف آپ فرما دی کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر فل رفو چاہیے کہ لوگ خوشی اور مسرت اور شادمانی اور سرور کا اظہار کریں ہوا خیرم خی اور یہ بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں ہمارا مذہب اور ہمارا دین بڑا جامع اور مکمل دین ہماری شریعت بڑی اکمل اور بہت ہی کمال کی شریعت کہ زندگی کے کسی موقع پر زندگی کے کسی مسئلے پر اور انسانی زندگی سے متعلق جتنے بھی شعبے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا موقع یا شعبہ یا انسان کا ایسا معاملہ نہیں جس کے بارے میں واضح طور پر ہدایت اور احکام ہمارے دین اور ہماری شریعت میں نہ بیان کیے گئے ہوں بلکہ ہر شعبہ زندگی سے متعلق دین اسلام میں مکمل رہنمائی موجود صرف یہی نہیں کہ شریعت اسلامیہ دین اسلام میں صرف عبادات سے متعلق احکامات موجود ہیں نماز روزے سے متعلق جو ہے ہدایات اور احکام پائے جاتے ہیں ایسا نہیں بلکہ زندگی گزارنے زندگی بسر کرنے سے متعلق ہر سوال کا جواب شریعت اسلامیہ میں بیان کیا گیا ہے انسان کی زندگی مختلف معاملات پر مشتمل ہوتی اور انسان کی زندگی میں بہت سے مواقع آتے ہیں جس میں بعض مواقع ایسے بھی آتے ہیں کہ جن کا تعلق رنج و علم تکلیف اور غم سے ہوتا ہے ایسے مرحلے بھی آتے ہیں جن کا تعلق مسرت و شادمانی اور خوشی سے ہوتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب غم اور رنج کا موقع آتا ہے تو بہت سے لوگ جو ہیں ایسے مواقع پر ایسے مراحل پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور بعض مواقع جو خوشی سے متعلق ہوتے ہیں شادمانی اور فرحت و سرور سے متعلق ہوتے ہیں تو خوشی میں بھول جاتے ہیں اور خدا کو بھی بھول جاتے ہیں تو یہ ایسی صورتحال انسان کی زندگی میں جو ہے وہ پیش آتی رہتی ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ انسان براہیوں کا استکاب کرتا چلا جاتا ہے لیکن ہمارے مذہب اور ہمارے دین نے ہمیں زندگی کے اس موڑ پر بھی تنہا نہیں چھوڑا بلکہ خوشی اور غم سے متعلق بھی ہمیں واضح تعلیم مرمت فرمائی اور یہ بتلایا کہ غم کا موقع جب آ جائے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے خوشی حاصل ہو تو اس پر جو ہے کیا کرنا چاہیے اور کن باتوں سے بچنا چاہیے اور لوگ جو ہیں جب خوشی کا موقع آتا ہے تو وہ خوشی میں پھول پھول جاتے ہیں اور ان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ انہیں اس موقع پر کیا کرنا ہے اس موقع پر بھی دین اسلام نے ہمیں جو یہ بتلایا کہ جب خوشی حاصل ہو تو اس اس خوشی کو کس طرح سے منانا چاہیے اور جب غم کی کیفیت طاری ہو تو غم میں کیا کرنا چاہیے ظاہر ہے کہ غم کے مواقع بھی انسانی زندگی میں آتے رہتے ہیں تو مذہب اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ایسے مواقع پر صبر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ اس موقع پر ثابت قدمی عطا فرما اور صبر عطا فرما تو جب انسان غم اور رنج کے موقع پر اس طرح سے سر اور استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کی منزل آسان ہو جاتی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ غم اور رنج کے موقع پر ایسے جو ہے معاملات کرنے سے بچ جاتا ہے کہ جو اللہ اس کی رسول کو پسند نہیں ہوتے تو اس طرح سے غم کے موقع پر اس طرح سے رہنمائی فرمائی اور یہ فرمایا کہ فصب ایسے موقع پر صبر کرو اور کما صبر الازم جیسا کہ بلند ہمت اور بلند مرتبہ لوگ جو ہیں ایسے مواقع پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں وصبر علامہ سابق فرمایا کہ جو تمہیں تکلیف اور رنج پہنچے اس پر صبر کرو اور کہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اور ان لوگوں کو کہ جو صبر کرتے ہیں ان کو یہ مجھدہ سنایا کہ الائے کا علیہم صلاۃ المربیم رحمٰ یہی ہیں وہ لوگ کہ جن پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے جن کے ساتھ شامل حال اللہ کا کرم اور رحمت جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے اور خوشی کے موقع پر اب خوشی جو ہے وہ انسان کی زندگی میں آتی ہے تو اس پر مسرت و شادمانی کا اظہار کیا جاتا ہے لیکن خوشی اور مسرت جو ہے اس کی بھی دو صورتیں ہیں اور ظاہر ہے کہ خوشی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادمانی اور مسرت کا اظہار کا حکم دیا ہے تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خوشی کے ملنے پر کس طرح سے مسجد و شادمانی کا اظہار کیا جائے خوشی کس طرح سے منائی جائے بس اس بات پر نظر رکھنا ہے خوشی منانا جو ہے یہ فی نفسی بری نہیں لیکن ایسی خوشی کہ جس میں فخر شامل ہو جائے جس میں گھمن اور تکبر شامل ہو جائے تو ایسی خوشی سے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے یہ اس طرح کی خوشی منانا قرآن میں ممنوع قرار دی گئی ہے لا تفرح ان اللہ لا اقبال فرحین تم جو ہے مت خوش ہو مت جو ہے فرح کا اظہار کرو شادبانی کا اظہار کرو بے اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے خوشی اور فرح کا اظہار کرنے والے پسند نہیں ہیں اور, اور اس عائد میں فرمایا کہ قل بف اللّہ وب رحمتِ فب کہ اللہ کی فضل اور اس کی رحمت کے حصول پر چاہیے کہ لوگ خوشی کا اظہار کریں تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں قرآن میں اس مقام پر جو فرمایا کہ لا تفرح مت جو ہے مت خوش ہو مت جو ہے خوشی کرو تو اس کا مطلب کیا ہے کون سی خوشی تو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی خوشی جو کہ اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کر دے یعنی جس میں خلاف شرع امور کا ارتکاف کیا جانے لگے ایسی خوشی جو ہے وہ ممنوع ہے ایسی ایسی خوشی کا اظہار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے منع فرما تو پتہ یہ چلا کہ خوشی بھی دو طرح کی ہے ایک خوشی وہ کہ جو فخر کے طور پر اس کا اظہار کیا جائے یہ خوشی جو ہے منع ہے اور جس خوشی کا اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی اس میں حکم دیا جا رہا ہے یہ خوشی شکر کی خوشی ہے شکر کی خوشی جو ہے اس کا حکم دیا گیا ہے کہ فل جف لوگوں کو چاہیے کہ خوشی اور مست کا اظہار کریں شادمانی اور جو ہے فرح کا اور سرور کا اظہار کریں تو پتہ یہ چلا کہ ممنوع خوشی اور ہے اور معمور خوشی خوشی اور ہے یعنی جس خوشی کا حکم دیا گیا یہ خوشی کون سی ہے یہ خوشی وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے شکر کرنے کے اظہار کے لیے جو ہے کی جائے ایسی خوشی جو ہے یہ معمور ہے اس خوشی میں کیا ہوتا ہے یہ خوشی کیسی ہوتی ہے یہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ سر جو ہے وہ بارگاہ خداوندی میں جھکا ہوتا ہے اور زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف ہوتی ہے اس خوشی کا منانا اور اس خوشی کا اظہار کرنا عین عبادت ہے تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس خوشی کے اظہار کا حکم دیا ہے وہ خوشی وہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر پیش نظر ہوتا ہے اور ہمیں جو ہے اس پر جو ہے غور کرنا ہوگا اور ہمیں جو ہے اپنا جائزہ اور احتساب کرنا ہوگا کہ جناب ہم زندگی کے موڑ پر جب ہم اس مرحلے میں داخل ہوتے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے اور ہمیں جو ہے اپنی رحمت کاملہ سے نوازتا ہے اپنے احسان اور اپنی کرم نوازیوں سے ہمیں جو ہے بہرمند فرماتا ہے تو پھر ہمیں جو ہے اس موقع پر کیا کرنا چاہیے یہاں اس, اس آیت میں ہمیں یہ درس دیا گیا کہ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی کے حضور ہمیں سربت سجود ہو کر اس کا شکر ادا کرنا ہوگا اور اس طرح سے ہمیں یہ خوشی منانی ہوگی کہ ہمیں اس میں کسی ایسے معاملے ایسے فیل ایسے عمل کا ارتکا کرنے سے ہمیں بچنا اور گریز کرنا ضروری ہوگا کہ جس میں اللہ اس کا رسول ہم سے ناخوش ہو یہ ایسے مواد ہیں کہ جہاں جو ہے بڑی ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ ہمیں جو ہے وہ یہ تمام امور پیش, پیش نظر رکھنے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشی کا اظہار کرو مست و شادمانی کا اظہار کرو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے یہ نظر رکھنا ہوگی کہ ہمیں کوئی ایسے فیل اور ایسے عمل سے ہمیں کوئی دوچار نہ کر دے یا ہم ایسے فیل اور ایسے عمل میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ جن سے شریعت اسلامیہ نے ہمیں منع فرمایا ہے فرمایا کہ قل بفضل اللہ و رحمۃ فبالی کا فل اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جب شامل حال ہو جائے تو شکر کے طور پر جو ہے خوشی اور مست کا اور شادمانی کا اظہار کرنا یہ عین ثواب اور عین عبادت ہے اب اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگانی میں کتنی نعمتوں اور کتنی رحمتوں سے نوازا ہے اگر ہم غور کریں تو اللہ کے ہم پر اس قدر احسانات اللہ رب العزت کے اس قدر ہم پر مہربانیاں ہیں کہ ہم اگر ان پر غور کرتے ہیں تو سامنے یہ بات نظر آتی ہے کہ بے شمار احسانات بے شمار کرم نوازیاں ہیں ہیں اتنی کرم نوازیاں ہیں, اتنے احسانات ہیں, اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کا شکر کرنا تو ہمارے بس کی بات نہیں حقیقت ہے ہم تو ان نعمتوں اور ان مہربانیوں اور نوازشوں کو ہی شمار نہیں کر سکتے چل کہ ہم ان کا جو ہے شکر ادا کریں قرآن قریب میں ایک مقام پر یوں ارشاد ہوا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو اور اگر یہ چاہو کہ اللہ اللہ کی نعمتوں کو گن لو تو فرمائے لا تو سوہا تمہارے یہ بس کی بات ہی نہیں ہے کہ تم ان کو شمار کر سکتے تو جب ہم اس کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے ہیں تو بتلائیے کہ ہم کس طرح سے اس کا شکر ادا کریں گے مگر پھر بھی جو ہے شکر ہمیں حکم دیا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری ان نعمتوں میں اور تم پر اللہ کی نوازشوں میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہوگا مزید جو ہے اس کی نعمتیں اور اس کی نوازشیں تمہیں حاصل ہوں گی لائن شکر تم لازید النکم اگر تم جو ہے شکر کرو گے تو اللہ تعالی کا یہ وعدہ ہے کہ میں مزید تمہیں جو ہے وہ نعمت عطا فرماؤں تمہیں جو ہے مزید اپنے کرم اور اپنی مہربانیوں سے نوازوں گا تو یہ اللہ قبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت عظمہ کیا ہے اللہ کی نعمتوں و تو بے شمار ہیں لیکن ایک نعمت جو ہے صرف نعمت ہی نہیں ہے بلکہ نعمت عظمہ ہے سب سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے اور اس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی قرآن کریم کا جو ہے یہی حکم ہے اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے یوں ارشاد فرمایا کہ علم تر بدل نعمت اللہ کو فرا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا یہ کون سی نعمت ہے جس کے بدلنے کا جو ہے یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے اور وہ کون سی نعمت ہے جس کو تبدیل کیا گیا تو اور اس آیت کی تفسیر میں ہیبرالعمہ رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو نعمت اللہ کی نعمت فرمایا گیا ہے اس آیت میں جو نعمت علم طرح بدلو نعمت اللہ جو فرمایا گیا ہے نعمۃ اللہ سے مراد یہاں کیا ہے فرمایا کہ ہوا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جو اللہ کی نعمت ہیں تو اس یہ نعمت جو ہے کس طرح سے تبدیل کی فرمایا کہ اور وہ بدلنے والے کون ہیں فرمایا ہم کفار و قریش یہ کفار قریش ہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا اور کس طرح سے بدل ڈالا کہ اس نعمت کا سرے سے انکار ہی کر دیا حالانکہ ان کی تشریف آوری سے پہلے وہ اس بات کے قائل تھے اور وہ تسلیم کرتے تھے مانتے تھے لیکن جب اس نعمت عظما کا ظہور ہوا تو انہوں نے اس نعمت کی جو ہے وہ قدر نہیں کی نہ صرف یہ بلکہ سرے سے ہی منکر ہو گئے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر یوں اشاد ہوا فلم ما کفر وہ بھی ہی. پھر جب وہ ان کے ان کے پاس وہ تشریف لائے کہ جس کو وہ جانتے پہچانتے تھے اور جن کے جو ہے وہ ان کی تشریف آوری سے پہلے چرچے کیا کرتے تھے ان کا ذکر کیا کرتے تھے جب وہ جانے پہچانے ان کے پاس تشریف لے آئے تو کفرو بھی ہی انکار کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تو وہ نہیں ہے جن کا ذکر جو ہے وہ کتب س... سابقہ میں تھا جن کے اوثاف و کمالات کتب سابقہ میں مذکور ہوئے تھے یہ وہ نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی سخت وعید ان کے بارے میں فرمائی اور کیسی ناراضگی کا اظہار فرمایا فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین تو اللہ کی لعنت ہو ان انکار کرنے والوں پر تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کی نعمت اور سب سے بڑی نعمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت کی جنہوں نے قدر نہیں کی جنہوں نے اس نعمت کے حصول پر شکر کا اظہار نہیں کیا جنہوں نے اس نعمت کے ملنے پر جو ہے وہ اس نعمت کی جیسے کہ قدر کرنی چاہیے تھی ویسے قدر نہیں کی اور اس نعمت کو تسلیم نہیں کیا اس نعمت کا انکار کر دیا جیسے ماننا چاہیے تا چاہیے تھا ویسے نہیں مانا اور تسلیم نہیں کیا اور اس ان پر جو ہےقین نہیں رکھا ف... تو اس سے پتہ ہی چلا کہ قرآن کے بموجب یہ اللہ تبارک بطالی حقدار دے دیا اور فرمائے کہ یہ لعنت ان پر جو ہے وہ لعنت ہے جن پر اللہ کی لعنت ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ملغون ہو گئے کہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے یہ محروم ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبِذَالِكَ فَلْنِفْرَهُ کہ اس نعمت کے ملنے پر اور اللہ کی رحمت کے حصول پر لوگوں کو چاہیے کہ خوشی اور مسددد و شادمانی کا اظہار کریں تو سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نعمتِ عزمہ سب سے بڑی نعمت ہوئے تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس نعمت پر مسددد و شادمانی کا اظہار کیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسی نعمت ہے کہ ایسی نعمت کا حصول کبھی جو ہے کسی مخلوق نے نہیں دیکھا ہوگا اور یہ نعمت جب حاصل ہوئی تو اس نعمت کے تسلیم کرنے والوں اور اس نعمت کو نعمت ماننے والوں نے کیسی مسلط تو شادمانی کا اظہار کیا کہ ایسی نعمت کے حصول پر ایسی شادمانی کا اظہار زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے کبھی جو ہے پہلے ایسا اظہار ہوا اور نہ کبھی جو ہے ایسا ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ نعمت ہیں کہ جن, کی جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وما اور صلاح کا اللہ رحمتہ اللہ عالمی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو آپ اس نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں کہ جس طرح کہ آپ کی ذات گرامی سارے جہانوں کے لیے رحمت کاملہ اسی طرح سے آپ کی جو تشریف آوری کی خوشی ہے یہ بھی سارے جہانوں کی خوشی ہے اس لیے کہ آپ کی ولادت باسعادت عادت جو ہے وہ کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہوئی بلکہ نبوت کے ظہور سے لے کر ولادت باسعادت عادت کے ظہور سے لے کر قیام قیامت تک کے لیے جو ہے آپ کا زمانہ اور آپ کی تشریف آوری جو ہے وہ سارے کائنات کے لیے اس اس اس کائنات کے لیے اور اس دنیا کے لیے بھی اور اقبا کے لیے بھی سارے جہان اور سارے زمانوں کے لیے جو ہے آپ کی یہ خوش تشریف آوری